کہو خمار صاحب تو آپ تو خود عالی میں دین ہے آپ مسئلہ پوچھ رہے ہیں یہ تو خود ہی آپ اٹھ کے بتا دیجئے لوگوں کہ وہی مسئلہ کیا اس میں ہمارا مذہب یہ ہے کہ نکاح ہو گیا رخصت ہی نہیں ہوئی اور اس میں کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو یوں طلاق دے کہ میں تجھے ایک طلاق دیتا پھر کہہ کہ میں تجھے دوسری طلاق دیتا پھر یہ کہہ کہ میں تجھے تیسری طلاق دیتا غیر متھولا بیوی کو جب طلاق دے تو پہلی طلاق پڑ گئی بعد کی دو نہیں پڑے گی جو اہل حدیث حضرات واقعہ لاتے ہیں وہ حضرت رکانا کا ظاہر ہر حدیث کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے گا ورنہ ہر آدمی فتوا لکھنے لگ جائے حضرت رکانا نے آن کر حضور سے اپنا مسئلہ بیان کیا کہ اپنی میں نے بیوی کو تین طلاق دی حضر فرما رجوع کر یہ اہل حدیث لاتے ہیں کہ دیکھے روزوں نے تو تین طلاق کے بعد رجوع کرنے کے لیے فرمایا حضرت رکانا کا واقعہ بھی اسی قسم کا تھا کہ وہ غیر متھولا بیوی کو اگر کوئی ایک طلاق دے پہلی پہلی ایک ہی طلاق میں وہ بائنا ہو گئی اب وہ اس کی بیوی نہیں رہی جب اس کی بیوی نہیں رہی تو بعد کی دو طلاقیں اس میں نہیں پڑیں گی اچھا اہل حدیث حضرات نے اس کو یوں گھما لیا کہ نہیں یہ مسئلہ عام ہے جب بھی کوئی تین طلاق دے تین ہو جائیں گی اور اس کی ابتدا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں تین طلاق دینے سے منع فرمایا اچھا پوچھئے اگر تین طلاق تین نہیں ہوتی تو منع کیوں فرمایا حضور علیہ السلام کیونکہ اس میں سلو صفائی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اب ہمارے جو وکلا ہیں پتہ نہیں بیچاروں کو ایل بی کے دوران کچھ اسلامیات پڑھائی جاتی ہے یا نہیں کوئی آدمی چلا جائے کہ میں بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں پکا تلاق نامہ بنائے گا تین لکھے گا میں فلاں بنتے فلاں کو تلاک بھی میں فلاں بنتے فلاں کو تلاک اگر وکیل اسے سمجھائے بھائی اتنی گنجائش ہے شریعت میں تو لوگ آن کر کے پھر ارے صاحب بڑی سخت ہے آپ کی شریعت تو میں تو کوئی گنجائش نہیں کیا گنجائش ایک آدمی کی گردن مار دو کہا گنجائش ہے ڈاکٹر سے کہ اس کو زندہ کرو کیا گنجائش آپ نے گنجائش گجائش تو بہت مثلا یہ کہ آپ بیوی کو ایک طلاق دے دیں اس کے بعد جب عدت گزر گئی وہ بائنا ہو گئی ویسی آپ پر حرام ہو گئی آپ جب چاہیں پہلے بھی آپ نکاح کر سکتے اب بیوی جب چاہے دوسرا نکاح کر لی لیکن ہمارے یہاں کے رواج یوں بن گیا کہ تین سے کم تو طلاق ہی نہیں دیتے بلکہ تین تو تین ایک سا ایسے ٹارزن کہ میں نے ایک سو طلاق دی کیا بات ہے مرد مومن ایک سو طلاق دی اپنی بیوی فا نے کہا کہ تین طلاقیں تو تین ہیں اور یہ ستانوے طلاق سے اس نے اسلام کا مذاق کیا جب تین سے زیادہ طلاق نہیں تو سو طلاق آئے کے لیے دے رہا کیا اسلام سے کھیل اور تماشا کر رہا تو وہ یوں تھا کہ جب منع کر دیا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو تین طلاق نہ دے تو طلاق ہر چند کے ناپسندہ چیز ہے جائز ہے بیوی پر طلاق ہو جائے کوئی برائی اگر عورت میں ہو تو جان چھوڑانے کا کوئی طریقہ تو چاہیے تھا یا نہیں طریقہ یہ کہ بھئی اس کو طلاق دے دی جائے تو زمانے میں جب صاحبہ طلاق دیتے تو یہ کلمات استعمال کا انتے تالیکن تالیکن تالیکن میں نے تجھے طلاق دی طلاق طلاق چونکہ حضور علیہ السلام نے تین طلاق دینے سے منع فرمائے وہ طلاق تو ایک دیتے اور دو سے اس کی تکرار کرتے تھے جیسے میں اردو میں کہوں میں صدر جاؤں گا صدر اور صدر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جاؤں گا پھر آؤں گا پھر جاؤں گا پھر آؤں گا پھر جاؤں گا پھر, جاؤں گا, پھر آؤں گا میں پانی پیوں گا پانی پانی کوئی تین گلاس لا کے دے گا مجھے کہ آپ نے تین مرتبہ کہا کیونکہ اس زمین میں یہ تعویل موجود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیا ہوا کچھ ایسے مقدمات حضرت فاروق اعظم کے دور میں آئے کہ جنہوں نے دی تو تین طلا اور بہانا یہاں یہ کیا ہم نے ایک طلاق دی ہے دو سے اس کی تکرار کی تو حضرت فاروق اعظم نے اپنی دور اندیشی نگاہوں سے جان لیا کہ تو قیامت تک کے لیے فتنا برپا ہو جا اس لیے قانون بن گیا کہ اب اس میں تاویل کی گنجائش نہیں کوئی یہ کہے یہ میں نے تکرار کی تھی یہ کہ نہیں کوئی تعویل نہیں چلے اب جس نے تین دی تین ہو جائے گی اور اس پر پورے صحابہ نے اجماع کیا حضرت فاروق اعظم کا دور دس سال کا تھا کسی نے اعتراض کیا یہ آپ نے کیسا قانون بنا دیا وغیرہ وغیرہ جب صاحبہ نے اس پر اجماع کیا تو امت کا اجماع ہو گیا پھر اس میں امام مالک کا مذہب یہی امام احمد ابن حمل کا مذہب یہی امام شافی کا مذہب یہی ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب یہ فنی معاملات ہیں اس میں عوام میں اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں حضرت امام مالک اللہ اللہوں کا صرف اس میں یہ قول وہ یہ کہتے تھے جبری طلاق طلاق نہیں جبری جو طلاق ہمارے امام کے نزدیک جبری طلاق بھی طلاق ہے لیکن اس کا سیاسی پس منظر میں آپ کو بتاؤں ہوا یہ کہ اس زمانے کا جو خلیفہ تھا اس نے بل کسی سے خلافت لی اور خلیفہ بن گئے تو امام مالک سے یہ کہلوانا چاہتا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ بل جو طلاق ہے وہ طلاق آپ بھی فتوا دیجیے کہ طلاق ان کا نہیں میں نہیں دیتا اور جو مشتہد ہوتا اس کو اپنی رائے کا مکمل اظہار ایک مشتہد کے نزدیک کوئی چیز واجب ہے دوسرے مشتہد کے نزدیک وہ چیز واجب نہیں ہے تو یہ ایک معاملہ اس کے پس پردہ اسٹوری یہ تھی کہ وہ ان سے یہ فتوا لے کر کہ بل جبر طلاق, طلاق ہو جاتی ہے تو وہ کہلوانا پھر یہ چاہتا کہ بل جبر خلافت خلافت ہو جائے گی میں نے جو جبر خلافت چھینی ہے نا پھر یہ فتوا دیں کہ میں خلیفہ امیر المومنین ہوں اس کے پسے پردہ ایک سیاسی اسٹوری بھی تھی جس کی وجہ سے امام مالک اپنے اس پر اڑے رہے اب یہ دنیا کا کون سا کہ تین کو ایک مانا جائے اچھا پھر مصیبت جو آج کل عوام میں ہے نکاح ہم سے پڑھائیں گے بھی اہل سنت اچھا جب نکاح ہو گیا نکاح تو ہم سے پڑھایا اور طلاق کا فتوا لینے اہل حدیث کے پاس جاتے ہیں اب وہ کیا کرتے ہیں ایک قرآن مجید دیتے ہیں جس کا ہدیہ دو سو روپے ہے کوئی ان کے معدس گزرے یا مفصر عبد نام وہ دیکھ کر اس پہ قرآن پر ہاشی پر نشان لگا کے بتا دیئے دیکھیے صاحب دو طلاق اب عوام بچارے چارے جائے وہ گالی جی قرآن میں ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ دھوکہ دیتے ہیں لوگ کو کوئی ہے ایسا طریقہ کہ تین ایک مانی جائے ایک کو تین مانا جائے تو یہ گمراہ کرتے ہیں اہل حدیث جو ہیں کہ صاحب آپ جب وہ تین طلاق ایک ہے اور اس سے فتوا لے کے لوگ کئیوں کو میں نے دیکھا کہتے ہیں بھائی اس میں گنجائش ہے یہ بھی تو آخر مسلمان ہے بھائی اس پہ عمل کیا جائے اور تین طلاق کے بعد بھی جناب وہ اپنی بیوی بی کو رکھ لیتے ہیں تو یہ بالکل ناجائز ہے اور تین طلاق بہرحال تین طلاق ہے اور جو فنی معاملہ ہے غیر متھولا اچھا پھر غیر متھولا میں بھی کوئی آدمی ایک جملے سے تین دے دے ایک ہی کلے میں سے کہ میں تجھے تین طلاق دیتا ہوں تینوں واقع ہو جائیں اس میں بھی تینوں واقع ہو جائیں چلے.